love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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فهو قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنصيكم منفسي بتقوى الله والسمع والطاعة اسلامی بھائیوں عزیزوں اور نوجوانوں سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بار الہا ہم لوگوں کے اندر تقوا جیسی صفت پیدا فرما دے اور ہمیں ہم سب کو اپنے متقین اور ڈرنے والے بندوں میں شامل فرما لے حاضر جمعہ محترم سامعین عین پچھلی امتیں اور پچھلی شریعتیں اس وجہ سے میں ہو گئی کہ ان کے ماننے والوں نے اپنے نبی علیہ سلاد والسلام کی تعلیمات میں اور اپنی شریعت میں اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دیا اپنی طرف سے اس میں کمی اور زیادتی کر ڈالی من کی باتوں کو رہنے دیا اور جو طبیعت اور من کے مخالف چیزیں تھیں ان کو نکال دیا کچھ چیزیں اپنی خواہشات کے مطابق اس میں داخل کر دیں جس کا ذکر اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن کریم میں کیا فوائل <تصفيق> کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یکبون الکتاب اب اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کیوں ایسا کرتے ہیں غور کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس بیماری کو ذکر کر دیا ہے جو بیماری کے پچھلی امتوں میں بھی تھی اور جو بیماری کے اس امت کے بہت سارے لوگوں کے اندر اور بالخصوص جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کے رہنما اور اپنے آپ کو بہت علامہ ثابت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہے عام لوگوں کے لیے نہیں اس لیے کہ عام لوگ جو ہے اپنی طرف سے لکھ کر کے کچھ کتاب اللہ کے اندر شامل نہیں کر سکتے تھے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پڑھے لکھے لوگ علماء تھے اس زمانے کے کیا بتائیں اللہ تبارک مطالعہ نے کیوں ایسا کرتے ہیں سمن فلیلا تا تاکہ اس رد و بدل اور اس اللہ کی کتاب کے اندر تحریف اور اضافے کے ذریعے سے وہ دنیا کا کچھ دنیا کا کچھ فائدہ اور نفع حاصل کر لے دنیا کا کچھ فائدہ اور نفع حاصل کر لے کچھ دینار ان کے پاس آ جائیں کچھ دنیا کا مال ان کے پاس آ جائے میرے عزیزوں اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ امت میں تھے اور اس امت میں بھی جو لوگ ہیں یہ تجارت نہیں کرتے بزنس نہیں کرتے اور کھیتی باڑی باڑی میں زیادہ مشغول نہیں ہوتے اور اس طرح کے کاموں میں پیسے کے وسائل اور سورسز ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو شیطان ان کو دین کے نام پر ایمان کے نام پر اور شریعت کے نام پر فتوی کے نام پر بداخ کے نام پر یہ ان کو ایسے راستے بتاتا ہے تاکہ دنیا داروں کی طرح سے ان کے جیب میں بھی کچھ آ جائے، ان کا پیڑ بھی بھر جائے. اللہ تعالی نے اس مرض کو اس مرض کو جس مرض میں یہود النسار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ تمنم خلیلہ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا سامان تھوڑا سا فائدہ اور تھوڑا سا نفع حاصل کر لیں اور یہی بیماری یہی بیماری میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس امت میں پیدا ہونے والے بہتر فرقوں کی ہے بہتر فرقوں کی بیماریاں یہی ہیں کہ اگر آپ دیکھے غور کریں تو دین کے اندر تبدیلی دین کے اندر اضافے دین کے اندر بدعات اور خرافات دین کے اندر نئے نئے رسم و رواد اور دین کے اندر نئے نئے باتیں شامل کرنے کا اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ دنیا کا کچھ تھوڑا سا نفع حاصل ہو جائے پیڑ کا مسئلہ ہے بس <متحد> <متحد> بھائیو عزیزو اور ساتھیو اللہ کے دین کے اندر تبدیلی اللہ کے دین کے اندر اضافہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رد و بدل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات میں اضافہ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں بہت بڑا جرم ہے زنا سے چوری سے فجکاری سے بدکاری سے بہت سارے جرائم سے بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اپنے آپ پر علم کی طرف منسوب کرنے والے لوگ کرتے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آپ دیکھیں غور کریں کہ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ دیکھو میری یہ شریعت ہے قیامت تک باقی رہے گی کب تک قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے اس شریعت کے اندر اگر کسی نے کوئی چیز ہٹا دیا بڑھا دیا اپنی طرف سے لے آیا اپنی طرف سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ اس چیز کو دوہراتے تھے ہر جمعہ کو دوہراتے تھے آپ سنتے ہوں گے ممبر سے ممبر سے سنتے ہوگے خطیب کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث ذکر کرتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر خدمت الحاجہ کے نام سے مشہور ہے اور صحیح, حدیث صحیح مسلم کے اندر وہ چیز موجود ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدَا کہ ہر نئی نکالے جانے والی چیز ہر نیا نکالی نکالا جانے والا عمل جو اس دین کے اندر نہ ہو جو وحی الہی کے اندر نہ ہو جو کتاب اللہ کے اندر نہ ہو جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو وہ کیا ہے بدعت ہے وہ کیا ہے بدعت ہے کل بداطم بلال اور ہر بدعت ہر بدعت کیا ہے ضلالت ہے گمراہی ہے لوگ کہتے ہیں اچھی بدا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدت حسن ہر وکل باتالا ہر بدات گمراہی ہے یہ بھائی لوگ جو ہے اپنے مقصد کے لیے اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سیم و زر حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام مبارک کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہہ دیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو بڑی اچھی ہوتی ہے کر لو تو سوال ملے گا بِدَعَ وَكُلَّ بَلَعَ وَكُلَّ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں آپ دسیوں بار سنتے ہوں گے خطیب اس کو دوہراتا ہو اور اتنی بار وہ چیز دوہرائی جاتی ہے کس لیے دہرائی جاتی ہے میرے بھائی اور ساتھیوں اس لیے کہ دین کا تاکہ دین کا یہ چہرہ ہوتا رہے سمجھ میں بات آتی رہے کہ کسی کی طرف سے اضافہ دین میں مقبول نہیں ہے کسی کی طرف سے ایجاد مقبول نہیں وہ چاہے جتنا بڑا ہو چاہے جتنا بڑا علامہ ہو چاہے جتنا بڑا علم کا سمندر ہو اس کی طرف سے یہ اضافہ مقبول نہیں ہے کیونکہ وہ وحی الہی نہیں ہے وحی الہی معصوم ہے غلطی سے پاک ہے. اس میں غلطی کا امکان نہیں منزل من اللہ جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعو ما من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی جا رہی ہے اس کو فالو کرو ایرے غیرے کی بات کو فالو نہ کرو وحی الہی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی کے پابند تھے. کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں چیز دی جا رہی ہے جو نزول ہو رہا ہے جو وحی آ رہی ہے اس اس اس کو کو مانو اتباع کرو اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے نہیں جب نبی مکلف ہے جب نبی پابند ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کر سکتا اور دین و شریعت کے جو چیز نبی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ہوتا ہے اور اذن ہوتا ہے وہی ہوتی ہے تقریبا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو پھر کسی اور کی کیا مجال کے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر لے کوئی مہینہ آئے تو کسی مہین اس مہینے کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں کر لے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک وتعالى نے فرمایا کہ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم کہ حرمت والے احترام والے ادب والے تعظیم والے چار مہینے ہیں اور ان چار مہینوں میں رجب بھی ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاس المتتالیات تین مہینے پیدر پہ ہیں ذلقادہ ذلیجہ محرم اور ورجب المبر اللذی بین جلوادہ و شعبان کہ وہ رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے یہ مہینہ رجب کا حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت میں اس آیت اور اس حدیث کے علاوہ پوری شریعت اسلامیہ کے اندر پوری ذخیرے پورے زخیرہ حدیث کے اندر کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی عمل کی فضیلت اس مہینے میں نہیں ہے معاملہ صاف ہو گیا معاملہ صاف ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مہینے میں کسی عمل کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی کسی مخصوص عمل کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے تو پھر فلاں مولوی صاحب فلاں عالم صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ہاں اگر کہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے عمرہ کرو فضیلت کی بات ہے تو کیا کہا جائے گا عمرے کی فضیلت ہے اپنی جگہ پر لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی شخص اس مہینے کو خاد کر کے کسرت سے اس میں, اس, میں اس میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا یہ نیک عمل اس کا یہ پیسے لگانا اور اس کی یہ تھکاوٹ اور اس کا یہ سفر کرنا اس کا یہ پیسے خرچ کرنا اس کا یہ توا اس کی یہ صحیح اس کی یہ دعائیں یہ اس کی نمازیں میرے بھائیو عزیزوں ادرے کے بجائے ثواب کے بجائے گناہ میں ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی کیوں اس لیے کہ نیت یہاں پر بدل گئی عمرہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس مہینے میں فضیلت سمجھتا ہے جبکہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کوئی رجب میں کوئی بھی عمرہ نہیں کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فضیلت ہوتی فضیلت اس حدیثیں مربی ہوتی اور فضیلت ہوتی ہاں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے کس مہینے میں فضیلت ہے سب لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک میں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کرنے کے برابر اس کو ملے گا. میرے جس عمل کو نہ بیان کیا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سنتوں پر قربان ہونے والے صحابہ اکرام نے جس عمل کو نہ کیا ہو بعد کے لوگ مشہور کر دیں فمس کرتے اور واٹس पर پر میسج بھیج بھیجتے رہے کہ ہاں یہ عمل کرو सवाब ملے گا اس پر کوئی नहीं نہیں ملے گا اس پر گناہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے نبی کی یہ इस نہیں تھی تم نے اس ادا کو اپنایا کیوں میرے نبی کا کلو پڑا میرے نبی کی سریت میں داخل ہوئے میرے نبی کے نام سے مسلمان ہوئے تم نے یہ عمل کیوں کیا اللہ پوچھے گا کیا جواب دیں گے فلاں مولوی صاحب بچا بلان صاحب پچا لیں گے نہیں اسی طرح سے میرے عزیزو اور ساتھیو اس مہینے میں, میں لوگ جو ہے سلات الرغائب کے نام سے نماز پڑھتے ہیں پہلی جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اور جمعہ کی شب میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں بارہ رکاتے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے کیا کیا پڑھتے ہیں بہت ساری اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور یہ ہو جائے گا اور بخش ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ سلات الرغائب کتب حادث کے اندر آپ جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بہت ساری سائٹیں ہیں کہ اگر ایک لفظ حدیث کا آپ لکھ دیں تو اس میں دو چار سیکنڈ کے اندر پوری سرچ کر کر کے آپ کو وہ چیز سامنے لا دی جائے گی آپ سرچ کیجئے سلات الرغائب کے نام سے کتب احادیث کے اندر کئی لاکھ احادیث ہیں آپ ان میں سرچ کیجئے دیکھیے سلات الرغائب کے نام سے کوئی نماز ملتی ہے تحقیق کا زمانہ ہے ترقی کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آپ پوچھ لیجئے متبادہ شاملہ سے آپ شیخ گوگل سے پوچھ لیجئے اس سے پوچھ لیجئے کہ سنات الرقاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں پائی جاتی ہے یہ نماز کہیں پائی جاتی ہے لوگوں نے شروع کر دیا اور پانچ سو سال کے بعد یہ بیدات ایجاد ہوئی آج اس پر سواب ثواب کون دیتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ نیا عمل کرتے ہیں اپنی طرف سے کرنے جاتے ہیں اور اس پر ثواب بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ اس پر جو ہے اتنی کریڈٹ ملے گی یہ انعام ملے گا یہ گفٹ ملے گی بھائی گفٹ دینے والا انعام دینے والا کون ہے اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ فلا عبادت کرو فلا عمل کرو تو اتنا ثواب ملے گا فلا عمل کرو تو اتنا ثواب ملے گا, گا، ہاں اندھیرے میں چل کر کے مسجد کی طرف چل کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالت قیامت کے دن تمہارے لیے نور مقرر کر دے گا یہ اللہ کے خزانے سے سلاۃ الرایت پر یہ انعامات دینے والے کون لوگ ہیں کیا اس پر انعام ملے گا اللہ کے خزانے کا دروازہ کھلے گا تعانا کھلے گا کہ ہاں صلات الرغائب صاحب نے ایجاد کیا ہے اللہ کے خزانے سے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے من احدث فی ما فہو کہ جس کسی نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی عمل کوئی عبادت کوئی نماز کوئی روزہ کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی ذکر کوئی اذکار نیا ایجاد کیا جو میری اس شریت میں نہیں ہے تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا ہاں؟ رد وہ رد ہے ریجیکٹ ہے ریجیکٹڈ چیز ہے وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدین کے زمانے میں مکمل ہوا آج کی حیات مبارکہ میں مکمل ہوا آپ جب اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ شریعت محمدیہ مکمل نہیں ہو گئی اب جی دین کی تکمیل کے بعد کسی کو بھی اختیار نہیں ہے دین کے اندر کچھ گھٹا دے اس دین سے کچھ نکال دے کچھ بڑھا دے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو اس طرح سے گھیر دیا ہے آج ہماری سمجھ میں اتنی واضح بات نہیں آتی ہے اور پھر بائیس رجب کی تاریخ آتی ہے تو رجب کے کنڈے بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں رجب کے کنڈے بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں اور امام جعفر صادق جو کہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین، صحابہ، صحابہ کے تابعین، تابعین کے تابعین، اپنا امام بنایا ہوا اپنی طرف سے آہ؟ لیکن اہل سنت والجماعت کے وہ امام ہیں ان کی طرف ایک کہانی کر دی اور کہا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص رجب کے کنڈے بھرے پوریا پکائے اور یہ سب ساری چیزیں پکائے اور کر کے میرے نام کی فاتحہ دلائے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اللہ کے خزانے سے ہر مراد پوری ہو رہی ہے اور اگر اس کی مراد پوری نہیں ہوتی تو قیامت میں میرا دھامن پکڑ لے وہ میرے بھائی عزیزو اتنا بڑا اتنا بڑا ہی نام بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اللہ کے کے کے نے جس کے لیے کوئی دلیل کوئی نہیں نازل فرمایا اتنا بڑا اور اتنا بڑا فرمان ہے ساری مرادیں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکات نہیں عقیدہ نہیں ایمان نہیں کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے شریعت پر عمل نہیں سال میں ایک بار جو ہے اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے سال میں ایک بار فاتحہ دلا دو اور کھا پی لو سب کچھ ہو جائے گا سارا بیڑا پار ہو جائے گا نماز کی ضرورت نہیں روزے, روزے میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح سے مال کی سکاس نکالنے کی ضرورت نہیں ایک کام کر لو ساری مرادیں پوری ہو جائے گی نماز کس لیے روزہ کس لیے سب ہاں اللہ تبارک مطالعہ نے اس لیے دیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں آدمی سرخرو ہو اب ایک چیز ایک عمل سے سارا کام پہ ہو رہا ہے تو پھر مسلمان نماز کیوں پڑھے گا میرے بھائی عزیز اور ساتھیو اس طرح کی کہانیوں کے چکر میں ہم نہ پڑے اللہ کی شریعت بڑی محفوظ ہے اللہ تعالی نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی شامل ہیں نبی صلیم کی صحیح سنتوں کی حفاظت پورے دین اسلام کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی علما بیان کرتے رہیں گے یہ،, یہ دنیا کا نفع حاصل کرنے والے علما کچھ بڑھاتے رہے گھٹاتے رہے کچھ کرتے رہے لیکن انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو اپنے امال کو اور اپنے اس شریعت کو کی حفاظت خود فرمائیں خود کریں اور عمل کریں اور اس طرح کی بدعات کو اپنے عمل سے ہاتھ کر دیں اپنے گھروں سے صاف کریں کورٹ کھرٹ کر کے اس کو نکال دیں اس لیے کہ اس پر کچھ ملنے والا نہیں اللہ اخبار کو تارا سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہم سب کو اسلامی شریعت پر شریعت محمدیہ علی صاحب افضل و تسلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما اللہ ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کی شریعت کو جیسے نازل ہوئی ویسے ماننے کی توفیق عطا فرما اللہ برے علماء کے کی بدعات اور خرافات پر ان کے مکر و فریب اور جال سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ ان کو ہدایت دے کے اللہ کے بندوں کو سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو صحیح بتائیں قرآن حدیث کی روشنی میں